الحمد لله نحفده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيات عمالنا من يهدل الله فلا مظل له ومن يغذله فلا هدي له ونشهد أن لا أجناء إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وشد حبا لله صدق الله العظيم رب يشرح لي يمري وحلى لغة من لساني محترم بھائی اور دوستوں یا آئ میں نے پڑھ لی اس میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والے جو ہیں یہ بہت شدت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں محبت جو ہے وہ نفسیات کے روس ہے دو قسم کی ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں تبھی ہی محبت ایک کو کہتے ہیں اصلی محبت ایک آدمی پیسہ ہو اس کو پانی ملنے کی چاہت اور محبت ہے پیاس شدت سے اس کو اپنے اندر محسوس کر رہا ہے اور اس وقت اس کا کشش جذب پانی کی طرف ہو رہا ہے تو یہ جو ہے یہ محبت ہے تبھی اس کو اندر محسوس کر رہا ہے اور کو چاہت ہو رہی ہے اور اس کی تلاش میں پھر رہا سرگردان ہو رہا اس کو پانے کی کوشش نہیں کرتا یہاں تک اس کو پا لیتا ہے ان کو پی لیتا ہے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے گویا کے ضلع میں اٹھنے والے محبت کشیر کا جو جذبہ تھا اس کا علاج اور مدافع ہو گیا ایک آدمی اس نے بارانی علاقے میں قبل زمین میں دو من گندم اس سے کاش کر دی دو من گندم جو ہے یہ بیس کنال میں کاٹ کرتی اب تو ہماری گندم جو ہے یہ ملتی ہے اٹھارہ سو روپئے من ملتی ہے دو ہزار من اٹھارہ سو روپئے من ملتی ہے چھتیس کے سے گندم کاج کر دی باقی خرچہ ورچہ اس کو ہوا اب اگر بارش ہوگی تو یہ اٹھ جائے گی پسند رہے گی بارش نہیں ہوگی تو یہ نہیں اٹھے گی وہ تو پانچ چھ ہزار خرچہ کیا تھا وہ خرچہ ہی ضائع ہو جائے گا اب اس آدمی کو بھی پانی کی چاہت اور طلب ہے اس کو بھی چاہت ہو رہی ہے طلب ہو رہی ہے پانی برتے لیکن اس کی اور پہلے آدمی کی چاہت میں فرق ہے اس کو نہ تو اندر دل میں محسوس ہو رہا ہے پیاس کی طرح محسوس بھی نہیں ہو رہا اور جب پیاسے پانی کی طرح جذب پر کشش ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی ہے لیکن عقلی طور سے زیادہ ہم بھی اس کے ساتھ محسوس کر رہا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے ورنہ پسند بھی ہوگی ایک تو کیا ہوا خرچہ پانچ چھ ہزار ضائع ہو گیا اور دوسرا یہ کہ فصل نہیں ہوگی تو کھائیں گے کیا میرے بال بچے کیا کھائیں گے محتاج ہونا پڑے گا پھیک مانگنی پڑے گی سوال کرنا پڑے گا تو اس آدمی کو ایک درجے میں پہلے آدمی سے پانی کی زیادہ طلب اور چاہت ہے لیکن اس کو محسوس نہیں کر رہا ہے یہ عقلی محبت ہے ایسے ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جو شدت محبت مومنین کا بیان کیا گیا وہ اللہ بھی اشد وفب اللہ محمین جو ہیں یہ بہت شدت سے بہت زوردار طریقے سے اللہ تعالیٰ کی زارجلال سے محبت کرنے والے ہیں بعض سابق رامزال علی مین حضور خود صاحب خان اور امت ان کے تذکرے آئے ہیں کہ تلاوت کو سننا اور پر رونا اللہ کا ذکر کر کے سن کر آنکھوں سے آسیوں کے جاری ہونا حضرت ابزلہ بن مشہور سماتے ہیں کہ حضول صلی اللہ نے سمایا کہ عبداللہ بن مشہور مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ یاد آیا بس سرمایہ کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ تو انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم کرنے پاک تو آپ پر نازد ہوا ہے اور آپ اس سے پرماتم کی میں سنا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سنائے ہیں مجھے میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ اکئی فیضاج نہ کیسے آئے تھے تو ہاں ادا شہیدہ یہ آئے تھے کچھ حافظ پڑھے بار کم دیکھو لمت وکیل وجہ نا وجہ نا شہیدہ پھر وہ ایسا وقت ہوگا جس وقت کی آپ کی امت کو ساری امتوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا اور اس گرائی کو پکڑ کرنے کے لیے آپ کو سب پر گوا لایا جائے گا آپ کو سب پر گوا لایا جائے گا اور یہاں تک سمت کی گوائی کے سبوت اور آپ کی کے پر سرکاری اقوام عالم کا معاشرے کے میدان میں فیصلہ ہو جائے گا کہتے ہیں یہ آئے جب پڑھی تو حضور صلی اللہ کس مبارک سے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہاں جی کیونکہ محروم کا کلام اللہ تعالیٰ گزارت الزار کا کلام تو تذکرہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ایک خطاطی کشش کیسے طور اکرام رضوان اللہ علیہ مہین کے تذکرے میں بھی یہ آیا ہوا ہے ایک صحابیوں نے کہا کل کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں تلاور کر رہا تھا اس وقت ایک خاص کیفیت ایک جوش کی کوفیت انہوں نے محسوس کی اس وقت خاص کیفیت محسوس کی اس وقت ایک تو بادلوں کا بر آیا اور ایک میرا گھوڑا اچھلنے لگا ہے نانے لگا اور مجھے خطرہ ہوا کہ میرا بیٹا ہاشم پات پڑا ہوا ہے کہیں اسے کچلنے کدنے سسکردوں کے نیچے نہ آ جائے اس لیے میں نے تلاوت موقف کی جب پڑھنے لگا پھر وہ جوش کی کیفیت جو اندر تاری ہوئی سوچ سے وہ اپنی افسر محسوس ہوا گھوڑے پر وہ کیفیت تاری ہوئی دار تو اسے پڑھنا جاری رکھتا تو یہ بدیر منورہ کے پہاڑ اور وادیاں یہ بھی تیرے ساتھ پڑتی ہیں کیفیت کو محسوس کر رہا تھا اور اس سے کے کلام کو پڑھ رہا تھا یہ گھوڑا بھی اصل میں اس بجٹ کو محسوس کر رہا تھا جو اس پر, پر تھا گھوڑا جو اس بجٹ کو محسوس کر رہا تھا جو کچھ پر تھا اور دراصل وہ بھی ایک بجٹ تھا جس کیفیت کو گھوڑا نہیں محسوس کیا اور اس لیے وہ چننے لگے پڑھتے और بال وا دیماہ تو پہاڑ اور پرندے بھی پہاڑوں پر اور پرندوں پر بھی اس کیفیت مستی کی اور بجٹ کی تاریخ ہوتی تھی اور پہاڑ اور پرندے بھی ان ساتھ پڑھنے لگتے تھے yeah. تو یہ وہ سبھی کشش ہے جو کہ اشد حب اللہ کا تبھی پہلو ہے جو نفسیات کے روپ سے میں نے اس کو بیان کیا یہ بہت سارے واقعات ہیں عبداللہ بن نبی یوفا تاجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے انہیں پڑھا فیضان القرف یومن یوم نفیس یوم فیضان القرف ناقور جب وہ سور پھونکی جائے گی تو اس میں قیامت کے برپاوا کا سور کا ٹکرا تھا اس کو بار بار پڑھنے لگے اور ان پر حال اور, اور بجٹ جاری ہوا تو بار بار پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے جہاں تھے خالی کپڑا جو پڑھ رہے تھے ایک ایک کونے سے آواز آئی کہ تو اس کو پڑھنے کو بند تو کر دلانا کب تک تو اس کو پڑھتا رہے گا پھر پڑھنے سے تین جنوں کی تو موت ہو گئی ایسی کیفیت نے پڑھائی تو اس کو برداشت نہیں کر سکے ان کی جان نکل گئی اللہ کہ اللہ کے تعالیٰ کی کیفیتیں ہیں چانے ہیں جو اس راستے پر محنت کرنے والے پرہیز کرنے والے ان کو حاصل ہوتی ہے ان پر تاری ہوتی ہیں اور دوسرا پہلے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ محبت کا ہے اس کو عقلی کہتے ہیں وہ لدین موشد رحب اللہ اور بہت صدر سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں اطاعت اطاعت میں خوب کوشش کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کے باندھنے میں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرنا کہ جو جو احکامات دیے گئے ہیں جیسے جیسے دیے گئے ہیں خوب کوشش کے ساتھ بجا کو فرض واجب یہاں تک کہ مستحب کے کی بجا لانا اور خوب کوشش کرنا کہ کوئی معمولی سے معمولی چیز تو تنقید کے برابر چیز کوئی باریک سے باریک چیز بھی پڑا نہ جائے اور خطا نہ ہو جائے تو یہ محبت کا کلیف ہے جو بھائی اطاعت کرنا حضور ص محبت کے بارے میں آئے گا بولے کن تم تو اللہ فتب ہونی یو حرسم اللہ احتمر صلی اللہ سم سے, سے فرما دیجیے اللہ Kun کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تمہارا یہ دعوت ایک دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پاک سے محبت کر رہے ہیں تو اس کا ثبوت یہ دینا پڑے گا خط تو تم میرا اتباہ کرو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ کی بات کو مانا جائے تو ایک وایا ثبوت ہے محبت کا اللہ تعالیٰ کی زیادہ جلال ہے اور محبت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ باقی مال سے محبت کر رہے ہو تو اللہ پاک کی تار کرو گے حضور وسلم سے محبت کرو گے تو آپ کے طریقوں پر چلو گے ہندوستان میں ایک مرزا بیدل ایک فارسی کا شاعر گزرے ہے مرزا بیدل زبردست فارسی کا کلام ہے اس کا زبردست ناطے ہیں یہ کلام ایران پہنچا تو ایران کے فارسی والے انہوں نے بہت قدردانی ہوئی ہے کہ نے کہا یہ تو بہت کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے اور بہت بڑا عاشق رسول ہے تو لہذا انہوں کو اتنا مزہ آیا ان کے اشعار سے ان کے کلام سے ان کی نہ تو ان سے انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان جا کر مرزا بیدل سے ضرور ملاقات کروں آگے ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے پوچھا کہ مرزا بیتل کجاس مرزا بیدل کہاں پر ہیں تو گھر پر نہیں تھے انہوں نے کہا کہ بہمام رفتار تمام پر نائی کی دکان پر گیا ہوا ہے تو ان کو سے بڑی کوشش تھی فوراً گئے کہ میں انجا کر دوں گا وہاں جب گئے کہ مردہ بیدر کون سے ہیں کون سے ہے تم نے دیکھا کہ نائی کے پاس بیٹھے ہوئے گاڑی تراشتے ہیں گاڑی کتروا رہے ہیں ان کو بڑی حد نے کہا کہ آخا ریچ رام ریش رام میں تلاشی گاڑی کو کتروا رہا ہے سنت کے خراب کر رہا ہوں تو آگے سے بڑا سمجھدار تھا نہیں سر آدمی سب برتا اس نے کہا ریش کا میں کراشم بلے دلے دلے ہیج دل کا سنا میں خراشن ڈاڑی تو کتوا رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں خراشتا کسی کا دل نہیں شیبتا. نہیں کسی کا دل بلے دلے دلے ہیج دل کسے نہ میں خراشن کسی کا دل زخمی نہیں کرتا بھلے بھلے آقا بھلے بھلے آقا دل رسول اللہ میں خراشیل اوہو میرے بھائی او میرے آقا تو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیل رہا ان کے دل کو دکھا رہا ہے او ہو مرزا بہدر جن کے تھا واقعی آشکر رسول تھا لیکن کچھ کو کتا غلط فہمی گرد ویش کے ماحول کے اثرات اس کی وجہ سے اس طرح کر رہا تھا تو اس کے فوراً وہیں پر توبہ طایب ہوا اس نے کہا جزاک اللہ فارسی میں سرف سے شہر بولے جزاک اللہ چشمم باز کر دی جزاک اللہ چشمہ ہم باز کر دی مرابہ جانے جان, جان ہمراض کر دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جج نہیں فرمائے تو نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے جانے جانا محبوبوں کے محبوب یعنی یعنی حضور صلی اللہ ہم راض کر دیا ت نے لزاک اللہ چشمہ ہم باز کر دی مرابہ جان جانے جانا محبا جانے مرابہ مرا ہاں مرادا جا نے جا ہمراز کر دی جزاک اللہ چشم امباز کر دی مرابا جا نے ہمراز کر دی اور وہیں سے بس بتایا بو کر اٹھے تو یہ محبت اکلی ایک آدمی کے دو بیٹے ہوں ایک بیٹا جو ہے وہ کھڑا ہے کہ مجھے اب جان آپ مجھے بہت پسند ہیں اور ابا جان آپ کے کیا خوبصورت شکل صورت ہے ہاں جی کیا گھنی آپ کے بال ہیں اور کیا خوبصورت آپ کی آنکھیں ہیں اور کتنے سرخ آپ کے ہونٹ ہیں وہ اتنے سفید آپ کے رختار ہیں اور میں تو بس ان پر مر رہا ہوں اور مجھے تو بہت ہی پسند ہیں تو وہ کہ بیٹا مجھے پانی لا کر دیں تو پانی لا کر آدمی نہیں دے. پھر اسی ناچ کو شروع کر دے کہ آپ کی آنکھیں مجھے پسند ہیں رختار ہی پسند ہے اور بھی مجھے پسند ہے اور وہ پھر کہ پانی لا کر دو پھر پانی لائے پھر یہی ناچ شروع کر دے اور دوسرا بیٹا پہلے پر جا کر چلا جائے اور پانی اٹھا کر لے آئے اور پینے کے لیے دے دے یعنی؟ تو کون بہتر ہوا یعنی؟ یہ تو مانا ہے تو کہتے ہیں اصلی محبت محبت اقلی ہے اتباہ کرنا ماننا اور محبت تب تبھی محبت علی دونوں نے اسی بجائے تھے بہت بڑا کمال ہے محبت اقلی تو لازمی ہے ضروری ہے ہی جو ہے تو وہ اتا ہی ہے اتا ہوتی ہے تو ہوتی ہے نہ اور نہیں ہوتی ہے اور کاملین جو کو دونوں کو محبتیں حاصل ہوتی ہیں یہ محبت تبھی بھی حاصل ہوتی ہے محبت بھی حاصل ہوتی ہے اللہ رسول کا نام سن کر روتے دوتے بھی ہیں اور ان کی بات باتیں ہی مانتے ہیں اتباد کرنے پہ بھی چاہے تو پوری کوشش کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ جی اشد و ایمان والے جو ہیں یہ بہت سدرس ہے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں. اور محبت اللہ کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ اللہ کا کلام سننے میں مزہ آئے اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ آئے اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے اللہ کی یاد میں مزہ آئے یہ اس کا پہلو ہے اور اللہ پا کے حکامات کو مانے اس کے بعد کی کوشش کرے یہ اس کا کلی پہلو ہے جیسا کہ ہم تو ایسا نہ ہو کہ نہ تو پڑتے ہم خوب رونا رو رو رو رو رو دہ کر رہے ہوں لیکن حکامات ماننے میں بھیج رہے تو کندا شری کی طرح ہوں کنند شوری, شوری کی طرح جو کام نہیں کرتی جو طبیر کی محبت ہے اقلی اعمال سے اور اقتباس ہے اس کا آدمی ثبوت پیش کرے اسی بنایا گیا کہ کلن کن تم تو حدبون اللہ فتبی حد تم اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم تمہیں اس بار کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس کے لیے ثبوت پیش کرنا پڑے گا محبت کا ثبوت ہوگا ثبوتوں ہو کا ثبوت کیا ہے کہ اللہ پاک کی مانو اور اللہ پاک کی ماننے کا طریقہ کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ کا اتباع ہے آپ کے طریقے پر چلنا آپ کے طریقے پر چلنا میں ہوتے رسورا پکڑ رہتا اللہ اس احتاط کی رسول نے تو اس احتاط کی اگر اللہ پارک اللہ پاک رسول جو ہے اطاط اللہ اس جگہ پر فرمایا کہ اللہ, رسول بلا کر بیان کیا. اطاعت کر اللہ کی اور احتاط کر رسول کی برو شاید میں اللہ دا، اللہ تعالیٰ جان گمائی رسولہ جس سے کی اطاعت رسول کی فقط اتا اللہ تو اس سے یقین کی اطاعت؟ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت رسول ہے وہ احتاط اس بات سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ سارے احکامات قرآن پاک نہیں بیان کرے گا احکامات کا ایک ایسا وہ ہوگا جو, ہو جو اعتراض رسول کے لیے چھوڑا جائے گا تو اس کو آپ بیان کریں گے اس لیے قرآن پاک نے کھایا عقیم السلاق پات الزکت نماز قائم کرو زکات ادا کرو اور دوسری حادثے فرمایا گیا کہ میں اسلات اللہ لدو کی شمس اللہ وسکلے تو قرآن الفاظ قائم کرو کر. نماز کو دن کے دو سروں پر اور آپ کے کچھ میں دن کے دو سروں پر جو ہے تو ایک صبح کی نماز آ گئی اور دوسرے جو ہے تصر کی نماز آ گئی دو نمازیں ایسے آخر میں صلاح تھا شمس یہ دو گلو کے شمس پر آ گئی صبح کی نماز اصر کی نماز آ گئی اور جو ہے وہ ہو گیا شکل اللہ کے کچھ حصوں میں فرار کے حصوں میں دو نمازیں آ گئی مگر و بارشاں آ گئی چار نمازیں جس طرح ثابت ہو گئیں دوسری رائے کہتی ہے کہ سلاط نسطہ والی آئے جو کیسے ہیں ہاف حضو اللہ سلوا سے وہ سلاۃ نسطہ حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز اس آیت نے چار نمازیں ثابت کر دی اس آیت نے جو ہے تو یہ بات ثابت کر دی کہ نمازوں کی بادت کراؤ گویا جمع کا سزائے عربی میں ایک کے لیے واحد آتا ہے دو کے لیے تسمہ آتا ہے اور جمع کا سگائے اس سے کم از کم تین ہوتا ہے قابل اور سلاوات تین نمازیں واحد سے ثابت ہو رہی ہیں وہ بستہ اور درمیانی نماز تو ایک آیت سے چار ثابت ہو رہی ہیں دوسری سے تین ثابت ہو رہی ہیں اور سراق بستہ جو ہے لگا بیان کی جا رہی ہے اب چار نماز میں وسطہ کون سی ہے چار میں درمیانی نماز کون سی ہے کوئی بھی نہیں بن رہی نا وہ سات بنے گی جب پانچ ہوں دو ادھر جائیں گی زدر ایک درمیان میں آ جائیں گی زور کی نماز سر سابت ہو گئی پانچ نمازیں ہو گئی تو سلاج وسطہ جو ہے وہ یا فجر کی نماز ہے یا یاسر کی نماز ہے نمازیں ہوں پانچ ان میں سلاد وسطہ ہوگی تو یہ پانچ نمازیں نماز پڑھو یہ ثابت ہو گیا پانچ پڑھو یہ ثابت ہو گیا آئیت سے. باقی کیسے پڑھو کس ترتیب سے پڑھو کتنا ریکارڈ پڑھو یہ سابت نہیں ہو گیا. اس لیے ان کے اوقات اس کو عزیز نے حضور صلی اللہ حضر میں بیان فرمایا اور جبریل علیہ السلام آئے ان نے آپ کے سامنے رکوع رکو سیکھا کہ جو ہے اچھا صلاح نماز کی تفصیلات بتنا ہے تور کہو مر لا کے بگو رکو قدر کرایا ہے وسط سجدہ کرو اس کا تذکر آیا تذکرایا اور قیام کرو اس کا تذکرہ آیا ہے. اور قاعدہ کرو یہ آئے تو میں آئے ہوئے قیام کرو قاعدہ کرو یہ بیٹھتے ہیں رکو کرو سجدہ کرو وہ کیسے کرو یہ جو ہے اس کی تفصیل نہیں آئی اس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے جبری السلام نے آکر کر پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کی اور آپ نے جو ہے کی شکل میں اس کو بیان کر کے امت کو امر کے پاس کا ریکارڈ چھوڑا اور عملی طور پر صابع کرام کے سامنے کر کے اس کی تفصیلات بتائیں کہ جبریل اسلام ایک دن آئے نے پہلے وقت بجے نمازیں پڑھنے کا پہلے وقت تھا جیسے کہ ساڑھے بارہ بجے زور کی نماز کے وقت شروع ہو ہے پہلا وقت بتایا پھر آخری وقت بتایا زور کی نماز ساڑھے بارہ بجے شروع ہو کر مس وقت تاکہ اس کے وقت پڑھنے کا مستحب وقت ہے مس جو آج کل کے دن دنوں میں ہے کس وقت تک رہتا ہے جی ساڑھے بارہ سے سا شروع ہوگا تین جی? بار کے چودہ منٹ تک مسجاول ہے مستانی مستانی اٹھ کر دیکھو مسٹیا مسٹیاول کب تک ہے نیچرسانی پانچ منٹ کام ہم چاہتا ہے اچھا تین تین سو تک ہے سوا تین, تین تک جو سوا تین تک زور کی نماز کا وقت پر چاروں اماموں کے اتفاق ہے اور انگیز کا جو فلم چل رہے ہیں اس کے حساب سے عصر کی نماز تین بج کر منٹ پر بھی آج قزانی ہو رہی ہے اور گرمیوں کے دنوں میں ایسے دن بھی آتے ہیں کہ جبکہ سوا پانچ تک قزانی ہوتی ہے تیروکار کی تفصیل جبریل سامنے نے کر بتائی کہ سب سے پہلے وقت ہے یہ سب سے آخری وقت ہے پھر جو بتا دیا کہ وہ تاکہ استعانوں پر سختی نہ رہے کافی وقت کی گنجائش دی جائے تاکہ نماز پڑھنے میں کسی نے پہلے جانا ہے کسی نے سفر پر جانا ہے کسی کی نوکری سے ملازمت سے پوری گنجائش ان کو دی جائے اس صبح کی نماز ہے آج جو ہے اڑتالیس منٹ پر پانچ بج کر اڑتالیس منٹ پر تو مجھے فجب تھا پانچ بج کر اڑتالیس منٹ سے وقت شروع ہو جاتا ہے اور چھ بجے یہ تھا سات بج کر سترہ منٹ پر سولہ منٹ پر تھا سترہ پر سے سات بج کر سترہ منٹ پر تلو افطار تھا اس وقت تک ہوتی ہے جائز پڑھنے کے لیے افضل وقت کیا ہوگا افضل وقت ایسا ہو جب روشنی پھیل جائے روشنی خوب پھیل جائے تاکہ بوڑھے آدمیوں کو کمزور نظر والے آدمیوں کو آتے ہوئے تکلیف نہ ہو راستہوں کو نظر آئے راستے پر چلتا ہوا روشنی ہوئی ہو ہونے روشنی ہوئی ہے کہ شام کی چھو نظر آ رہا ہو پرانے زمانے میں شہر بھیڑیا وغیرہ ہوتے تھے جب روسی پھیل جاتی تھی تو وہ بھی راستوں کو چھوڑ کر کھلی جگہ کو چھوڑ کر پناہ گئی جگہ پر چلے جاتے تھے چلے جاتے تھے لہٰذا افسر وقت جو ہے وہ ایسا ہوا تھا آپ جیل میں چھوڑا ہوں. اللہ تبار سلامل کی توفیع کے ساتھ